الرحمن الحمۃ محمد پاک مسلسل نمبر پچیس اور کتاب آر بنی درخ نمبر گیارہ جہنانے کبیر رحمۃ اللہ علیہ السفت بابر کا ایدی فرمت جہنانے کا حادث کن تھا اور جینی کتاب پوئی ہیں اور اروئم سی فضائی حدیث نمبر اکیس وہ عطیر حمن جہنانے کا تن جو دیو دیوین خدا شسفر رسوم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیرنبی صلی اللّہ علیہ وسلم فرماتا ہے احلی بیت یہ تمام اہل علیہ السلام اور ان،, ان کے اولادوں کے بارے میں اور تمام سادات ازام کے بارے میں یہ حدیث بیان فرما رہے ہیں اللہ کے نبی فرمات کعال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اربات چار گروہ ایسے ہیں <تصفح> <تصفح> مسلمانوں میں سے ممنوں میں سے چار گروہ ایسے ہیں کہ انا لہم شبھی ان عمال کہ وہ محمد جو ہے کال قیامت ذم ان سب کا شفاعت کرنے والا ہوگا میں ان کا شفاعت کروں گا مجھے پہلا کیا المخرم الزے وہ لوگ جو میرا اولادوں کی عزت کرتا ہے یعنی دل و جان سے جو لو میرا اولادوں کا عزت کرتا ہے ان کی تقریم کرتا ہے ان کا میں شفاعت کروں گا دوسرا وہ قاضی لہم ہوائی جہاں وہ لو جو ان کی حاجتوں اور ضروریات کو پورا کریں قاضی پورے کرنے والوں ان کی ہوائی جہاں حاجتوں کو یعنی جب بھی ان کی کوئی مشلات ہے پریشانی مسائل اور آپ کو پتہ چل گیا تو آپ نے ان کی مشلات کو حل کر دیا اللہ اور اللہ کی رضا کے لیے نوی صلیم کو راضی کرنے کو وہ شاید تیسری گروج شاید وہ لو جو کوشش کرتے ہیں لہم میرا اولادوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے مسائل کرنے کے لیے پھر ان کے کاموں میں ان کی مشکلات مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان دمستر رو لہم جب وہ اس بندے کا محتاج ہو جاتے ہیں دمستر الحم ال جب وہ اپنے کاموں میں اس بندے کا محتاج ہو جاتا ہے اور اس کے دروازہ کھڑکھٹاتا ہے بھائی میرا یہ مشکل ہے اس کو مہربانی حل کریں تو یہ بندہ جتنے خود سے ہوتا ہے ان کی مشکلات حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی بھی دفتری کام ہو کاغذی کام ہو مان جی گرلو مسائل لوں مشکلات و مشکلات اور پرشانی ہو کوئی بھی کام ہو بندے کو اس بندے کا محتاج ہوتا ہے اس کے یہی کام ہونے کو امید ہوتا ہے تو وہ اس کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں تو یہ بندہ اس کی مشکلات حل کرتا ہے تو ان کے لیے میں شبات کروں گا چوتھی غور و المحب وہ لوگ جو میرا الویت سے محبت کرتے ہیں بکلوی والسان دل اور زبان دونوں سے دل زبان دونوں سے میرا الویت سے محبت مادہ کرتے ہیں ان سب کا جو ہے میں شبہات کروں گا تو آزاں نگرامی یہ حدیث جو ہے بہت ہی حدیث ہے کہ محمد آل محمد کے اولادوں سے جو لوگ جو ہے ان سے ہاں جی ان کے دل جان سے عزت کرتے ہیں محبت کرتے ہیں ان کی حاجتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب وہ ان کا مجبور ہو جاتے ہیں ان کا مشکل پر محتاج ہو جاتے ہیں ان کی مشکلات مسائل حل کرنے کے وہ انتھک کتا گتو کر لیتے ہیں تو ان تمام لوگوں کے لئے اللہ کے نبی نے فرمایا میں ان کی شفاعت کروں گا میں ان کا سفارش کروں گا شفاعت کروں گا تو اس سے بڑی خود نصبی کیا ہوگا تو اجان گرامی ہمارے یہ حدیث جو ہے اعیم الودید کے ساتھ ساتھ جو آج بھی ہمارے درمیان جو سعدات نظام ہے ام الود علیہ السلام کی اولاد تاہرین جو ہمارے اندر ہے موجود ہے ہمارے پاس ان کے بارے میں بھی یہ حدیق تدبی کرتے ہیں ہاں جی ہمارا ازمائش ہمارے امتحان انہیں کے ساتھ ہوگا کہ ہم ان, ان کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں کیونکہ یہ اولاد نبی آزرت زہرہ علیہ السلام علیہ السلام, علیہ السّلام علیہ السلام علیہ السّلام اور باقی علمہ علیہ السلام کے اولادوں میں سے ہیں لہذا جو ہے ان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں کیا ان کے حقوق ہم ان کو دیتے ہیں کہیں پر ہماری طرف سے کوئی ظلم ستم تو نہیں ہو رہا ہاں جی کیا جو ہے ہم ان کو دل و جان سے ان کا عزت احترام تقریب کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ان کے حقوق دلواتے ہیں نہیں دلاتے ہیں ان ہر زاویے سے ہمیں ہمارے امتحان انہیں کے ساتھ ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں حضانکہ لہٰذا حامین جتنا ہو سکے اولاد زہرا سے اولاد علی اور اولاد علی سے جتنا ہو سکے ان سے جو ہے اچھی معاونص رکھیں دل و جان سے ان کا احترام کریں ہاں جی ہر مقام منزل کے لحاظ سے کسی مجلس میں آ جائیں ان کو آگے جگہ دے دیں مسجد و محراب کا اگر وہ قابل ہے تو انہیں مسجد و محراب دیا جائے اور جس پوش کا وہ حل ہے وہ پوش انہیں مقام منزلات ان کو دیا جائے جو عزت کا وہ حل ہے وہ عزت ان کو دیا جائے کیونکہ محمد آل محمد کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ان کا خون آگے جاتے ہیں علیہ السلام سے اہم حلبت سے ملتے ہیں لہٰذا ہمیں ان چیز میں کافی حساس رہنا ہے کیونکہ آج ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے آج ہم کیا تقریم کر سکیں گے علیہ السلام کے ہم کیا تقریم کر سکیں گے حسن حسین کا ہم کیا تغریم کر سکیں گے کیونکہ ہم کیونکہ ہم ان کے زمانے میں نہیں آج ہم جس زمانے میں رہے اسی زمانے کے اولاد اظہارہ سے ہماری آزمائش ہوگی لہذا جو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کو تائید کرتے ہوئے اس کو تصدیق کرتے ہوئے اگر ہم نے ان کے اولادوں کا خیال رکھا احترام رکھا تقریم کیا اللہ ضرور ہمیں یہی ہمارا ہمیں یہ وعدہ اللہ کے نبی ضرور پورا فرمائے گا اور کار قیامت میں ہماری شہاد کا ضرور سبب بنے گا تو ایسے اس کے ایسے واقعات بھی بہت سے ہیں ہاں جی ابھی تو ایسے واقعات بھی بہت سے ہیں کہ اولاد زہرہ کی جن لوگوں نے عزت کیا تقریب کیا ان کا احترام کیا ان کے لیے جو ہے بہت سے انعامات اللہ کی طرف سے ہوئے ہیں ان پر اکرام ہوئے ہیں ہاں جی لہٰذا ہمیں ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رہنا ہے کہ میں دعاغوں پر وردگار ہمیں محمد عالم محمد کے اولادوں سے سعادات نظام سے سعادات کرام سے ہمیں اچھی ہاں جی محبت مدت عزت احترام دل و جان سے ان کا اور وہ جس مقام و منزلت کے حال ہیں وہ انہیں دینے کا اللہ ہم سب کو تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرما حسن ہماری پاس مسئلہ کے اندر ہاں جی کیسے آفتیں بہت سی جگہ ایسے ہیں جی. اولاد زہرہ کو ہاں جی امامت نہیں دیتے ہیں ان پڑھ جہاں لوگ آگے محراب میں داخل ہو جاتے ہیں ان کے علوما کو بھی کرسی نہیں دے رہے ہیں محراب نہیں دے رہے ہیں اللہ ان سب کو ہدایت فرما کہ وہ اہل کو اس کے آل محمد کو تقریم کریں تاکہ کل قیامت میں وہ نبی علیہ وسلم کے شفاعت کا حقار بنیں ہاں جی اور ایسے کرتوتوں سے وہ مجتناب کریں جو اپنے عقبت کو خراب کرتے ہیں ہاں جیسے آپ اور میرے پیر بزگوار کا یقیناً اسی ہماری سے حدود میں موجود لوگوں نے ہی یقیناً آپ کے گھر کو لگایا آپ کے زندگی کے وسائل گاڑی کو گراج کو آگ لگایا کے باغ کو لگایا یہ کون سے مسلمان ہیں کیا ایسے لوگ واقع رسول اللہ کے شفاعت کا حل ہو جائیں گے کیسے ہو جائیں گے ہاں جی یہ یقیناً جو ایسے لوگ جو ہے جو اعلی محمد کے گھرانے کو آگ لگاتے ہیں تو وہ کس امید سے کر رسول اللہ کے شفاعت کا امیدوار ہوں گے علیہ السلام کے شفاعت کو امیدوار ہوں گے یقیناً یہ بوس کی انتہا کے ثبوت ہے کہ جو لوگ جو ہے اس کے کام کرتے ہیں ہمیں جو ہے ایسے لوگوں سے ہاں جی پناہ ہم آنا چاہیے اللہ کے حضور میں کہ انسان ایسا غلط کام کرنے سے کرنا تو چھوڑو انسان خواب و خیال میں بھی ایسے باتیں آنے سے اللہ کی درگاہ میں پناہ ماننا چاہیے ہاں جی کیونکہ یہ بہت خطرناک کام ہے انسان اپنے آغرت کو تباہ کرنے والے کام ہیں کل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفت سے محروم کرنے والے یہ وہ اعمال ہیں جو آج کے انسان مرتکب ہو رہے ہیں اپنے دنیاوی منافع کے لیے دنیاوی اغراض کے لیے اللہ سب کو ہدایت کرے اللہ ہم سب کو تمام عثمانوں کو محمد عالم محمد کی دامن تھامے رہنے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مشارت دی ہے عالم محمد سے وسرت محبت اگرام عزت جان سندھ کی مشکلات مسئل میں کوشش کرنے والوں کے لیے جو بشارت دے اللہ اس بشارت کا ہم سب اہل اور لائق قرار دیں آمین رب العلم